تو نہیں ہوں لیکن دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگی کو تر و تازہ رکھیں اور جو سنت مردہ ہیں ان کو زندہ کرنے کی توفیق دور تک سوچے وہ جو اقبال تھے نکاح سے متعلق سفیہ کے بدلا میں سناتا ہوں آپ کو اندازہ کیجیے بسم اللہ قلوبنا بعد اید لنا من, من, من امرنا ربلیٰ اللہ محب المان والفسوق القفر الفصوق من وجالہ شدید اللہ مسینہ بزین وجالہ خدا مختی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بزم کو اور ہماری اس محفل کو اور ہمارے اس دورے کو اور اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان تمام کو شرف قبولیت بخشے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری دینی اور فکری اور اخلاقی تربیت فرمائے صحابہ صاحبہ صلیف صارحیم کے منحق کے مطابق دین کی گزارے اور امن السلامتی کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے امن السلامتی کے نظمیں سنائیں گے ہم زخمی دنیا ہم لگائیں گے ہم ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی اللہ اس کا مزدار بنایا رو بات چل رہی دینکاہ اور شادی پر صوفیا کی یہاں شادی اللہ تک پہنچنے میں مانے ہیں رکاوٹ اور شادی کے ذریعے انسان خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے اور شادی کے اندر کی رفتار ہونے کی وجہ سے انسان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا حمد ملّہ یہ ساری باتیں قرآن اور سنت کے خلاف ہیں اللہ نے جتنے رسول بھیجے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیمیاں بھی دی اور بچے بھی دیے جیسا کہ سورہ رعاد آیت نمبر 38 اس لیے حضرت علیہ السلام کے بارے میں حسن درجے کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں جب نازر ہوں گے تو شادی بھی کریں گے کیا کریں گے اسی پر عمل کرنے کے جالنا جان مدر اس لیے یہ تمام نبیوں اور رسولوں کی سنتی نکاح ہومن سون مف سلیم اس لیے اگر کوئی لمکوٹ بن گیا تو وہ شیطان کے فیتنے کا شکار ہوگا شادی نہیں کیا تو شیطان کے فیتنے کا شکار ہوگا اس لیے کتاب النکاح کی حدیث ہے ان کا ہم سنتی پمل میں سنتی, سنتی فلئی من کا ہم سنتی فمند رسے بامن سنتی فلائی نہیں ہے یہ یاد رکھیے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے نکاح امین ایک ساتھ حدیث نہیں ہے سنت یہ نہیں ہے لیکن یہ روایتی ماجا میں صحیح نے ماجا میں اللہ مربانی نہ کر کیا رحم الله ان کا ہمین سنتی پمل میں یا ملب نکاح سنت ہے جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ ہمیں سے نہیں یعنی جو بلا عذر کے نکاح نہیں کرتا اب نکاح کو اہمیت نہیں دیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خارج ہے اور جو نکاح کرتا ہے اور اپنی خواہشات جائز طریقے سے پوری کرتا ہے اس کو اثر ہے یا نہیں ہے, ہے؟ صدقہ؟ معلوم ہے وہی بکس تھا معلوم ہے کہ نہیں ہے کئی بھیا شاوت ہو یون روکی آج خالی پہلو ہوگا آتی ہے اکان علی گئی رہوج یعنی جس طرح حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو گناہ ہوگا حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو کیا ہوگا گناہ ہوگا تو حرام طریقے سے اگر خواہش پوری کرے تو ثواب کیوں نہیں ہوگا ایک جس طرح حرام کرنے سے گناہ ہے تو حرام سے بچنے پر ثواب کیوں نہیں ہوگا یس یس حرام کرنے پر یا حرام کے ارتقام پر جس طرح گناہ ہے اسی طرح حرام سے بچنے پر ثواب کیوں نہیں ہوگا اللہ مل تک آپ اگر کوئی شادی سے پاک دامنی چاہتا ہے اور شادی کے ذریعے سے برائی سے بچتا ہے اور شادی کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہم تمام شہباد سے بچ جائیں تو اس کو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا ولی بنے گا وہ کیا بنے گا وہ شادی کرنے سے ولی بنے گا کیوں اس لیے کہ تقوی اختیار کیا اور اب جو تق... متقی ہو اللہ کے ولی علیہ اللہ علیہ کو پناہی اللہ, اللہ امن کانو خواہش بھی پوری کر رہا گناہ سے بچ رہا ہے تو ولی بنے گا کہ نہیں بنے گا جی جناب لیکن اس کے بعد سنیے صوفیہ کا قول ابو سلیمان الدارانی یہ صوفیوں میں سے بڑے ایک نمبر کے صوفیوں میں شمار ہوتا ہے یعنی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شرک و بدت کرنے والے نہیں ہیں قبروں اور نظاروں اور درگاہوں پہ جانے والے نہیں ہیں ان کا قول ہے سنیے غور سے ادا تلب اور رجن الحدیث اوسا فرقی تلب المحاظ او تجا فقت رکن سرحان کہ جب انسان حدیث طلب کرنے لگے کیا کرنے لگے حدیث طلب کا مطلب کیا ہوا حدیث کا علم حاصل کرنے لگے محدث کے پاس شیخ حدیث کے پاس شرف حدیث حاصل کرنے کے لیے زانوے مستقر کرنے لگے یعنی شاگردی اختیار کرے یعنی محدث سے حدیث سنے اور اسے یاد کرے یا حدیث سنائے اور محدث حدیث سنے تو کیا یا روزی کی تلاش میں نی کے لیے یہ شادی کر لے تو وہ دنیا پرست ہو گیا ہو کیا ہو گیا ہو اللہ واہ دیکھیے اسی طریقے سے ایک اور آدمی کا قول ہے صوفی کا کہ بلکہ امام غزالی کا قول ہے امام غزالی اور علامہ ابینحمبلی اور امام القیم کی تحریر سے مستفا ہے لیکن چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں ان تینوں میں تبصرہ کروں لیکن امام غزالی کے کئی ادوار گزرے ہیں ان میں سے پہلا جو دور تھا کہ وہ منطق اور فلسفہ کے اندر ڈوبے تھے منطق اور فلسفہ میں ڈوبے تھے پھر باتلیاں فرقے سے ان کا تعلق ہوا پھر صوفی بنے کیا بنے صوفی بنے تمام مرحلے سے گزر کر کے آخری زندگی میں انہوں نے منہجر سرب کو پسند کیا لیکن بے شمار ایسے اقوال ہیں کہ آخری وقت تک امام غزالی کی تحریر پر اور ان کی تقریر پر اور ان کی فکر پر تصوف کا گہرا اثر تھا یہاں تک کہ شیخ اسلامی دنیا کے میں کئی اقوال نقل کیا بھی میں نے بازا ہے حوالے کے ساتھ کہ یہ کلیل الد الحیث علم حدیث میں مفلس تھے صحیح حدیث متواتر اور صحیح حدیث اور حدیث متواتر اور موضوع حدیث میں تفریق نہیں کرے یہاں تک کہ امام غزالی نے یہاں تک لکھا اللہ تعالیٰ انہیں غریقر رحمت کرے اور اللہ انہیں معاف فرمائے کہ ایک انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ دنیا طلبی ہے اسی طریقے سے توقل کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ ایک انسان روزی نہ حاصل کرے اور اسی طریقے سے ایک انسان اولاد اور بچے کے ختنے میں گرفتار نہ بلکہ جنگل میں جا کر کے عبادت کرے عیسائیوں کی طرح اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا رہے درختوں اور پتوں سے زندگی گزارے یہ اعلیٰ درجے کا توقع ہے یہاں تک کہ امام غزالی نے لکھا لیکن کیا یہ توقل ہے یہ توقل نہیں بلکہ کیا ہے تبقل ہے اس کے باوجود شیخ الاسلام امن تمیہ امام زہبی اور دیگر سلف نے کہا کہ ان تمام کے باوجود زہد اور تقوا اور خیر کی بہت ساری چیزیں احیاء العلوم کے اندر موجود ہیں اس لیے اس سلسلے میں حافظ عراقی نے اور دوسرے لوگوں نے احیاء العلوم کے اندر جو اچھی چیزیں تھیں اس کو لیا اور جو صوفیت سے متعلق تھی یا جو کتاب و سے متصادم تھی ان کو کیا کر دیا چھوڑ دیا امام غزالی جو اتنے بڑے ذہین تھے اور اسلامی علوم کے اندر اسلامی علوم کے بحر بے کرا میرغ زن تھے لیکن حدیث میں غیف ہے کمکال شیخ الاسلام نے ہو کہتے ہیں احیاء میں ابراہیم ادم صوفیوں میں سے ایک صوفی ہیں کہتے ہیں من يقال له یعنی امام غزالی کہتے ہیں کہ ابراہیم ادم نے کہا کہ میں نے اس پادری سے پادری سمجھ گئے نا وہ ایک پادری ہے جو پادری بن گیا وہ معلوم ہے نا وہ پادری پادری نہیں کہا کہ میں نے معرفت یعنی دین کی معرفت حاصل کی اس پادری سے جس کا نام سمہان یعنی ان کے یہاں جو غیر مذہبی لوگ ہیں اسلام سے خارج ہیں جو سنیاسی لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے دنیا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بھی کیا کرتے ہیں تصور کرتے ہیں اور وہ بھی دنیا چھوڑ کر کے عبادت میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں ان سے بھی انسان فیض حاصل کر سکتا ہے ان سے بھی انسان روشنی حاصل کر سکتا ہے اعوذ باللہ اور سنیے امام غزالی سے یہ بھی روایت کیا گیا من فقال هذا العلم سل من این منعقال امام غزالی سے سوال کیا امام غزالی سے روایت کیا گیا ہے میں نے باز پادریوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس گھر نہیں کچھ نہیں تم کھاتے پیتے کہاں کہاں سے کھاتے پیتے ہو تم تو بالکل سنیاسی بن گئے ہو دنیا سے کٹ گئے ہو تو کہا کہ اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ میرے رب سے جا کے پوچھو کیا پوچھو میرے رب سے پوچھو کہ مجھے کہاں سے کھلاتا ہو پلاتا ہے اس لیے سوفیوں کے پڑے امام کہتے ہیں کہ حد یعنی تم لوگ حدیث بیان کر رہے ہو قال رسول میتن مینیتن المیتن میت مئیت میت سے تم مردوں سے حدیث روایت کرتے ہو اور میں ڈائریکٹ حد ربی الحی البی الحجی لا راجمود لیکن میں اپنے رب سے ڈائریکٹ عمایت کر رہا ہوں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے جس پر موت تاریخ نہیں یعنی میں ڈائریکٹ اللہ تم مردوں سے روایت کرتے ہو مرے ہوئے لوگ اس میں صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا میں ڈائریکٹ اللہ سے رواج کرتا ہوں ردب اللہ یعنی یہ دعویٰ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے روایت کرتے ہیں جبکہ آپ اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ وہی کی جو پانچ یا چھ قسمیں ہیں ان میں سے تیر قسموں کا اللہ نے سورہ شورا کے آخری میں بیان کیا اما کا نل بشری نے یو کرلم اللہ اللہ واحم اومی حجاب اوی رسلا رسول کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ اللہ وہی کرے اور وہی کس پہ حاصل ہوتی ہے دل میں الخا کرے گا اللہ ہم پر یا اللہ تعالی رسول کو کھجے پرشتے جبری لمین کے طریقے یا می ورائے حجاب یا پردے کے پیچھے جس طرح مصع علیہ السلام نے بات کی اللہ سے کلیم اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی کیونکہ کلیم اللہ جو جس طرح مصعلام ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی مکلم جو ہے حضرت کے روایت کے روشنی میں حضرت آدم بھی ہیں واضح تو ورائی حجاب یا پردے کے پیچھے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کا انتظار کیا کس کا انتظار کیا وہی کے روح کے بارے میں پوچھا گیا سرمین کے بارے میں پوچھا گیا اسادق حب کے بارے میں آپ نے انتظار کیا ہے نہیں کیا اور سولن کی مشہور حمایت ہے کہ پوچھا گیا یعنی سب سے ایو بلادن احب وی اللہ ویو بلادن ابغد وی اللہ سب سے بہترین جگہ کون ہے سب سے بہترین جگہ کون ہے، بے شک مسلم شریف کی جو حدیث الحبر بلادی اللہ وخدر بلاد اللہ رسمی تو ہے لیکن آپ مسلم احمد وغیرہ میں پڑھیے اللہ کے نبی نے تاقف فرمایا انتظار فرمایا یہاں تک یہ جبریل آیا اور کہا دلہ بخدر بلادی اللہ, بلا اللہ سب سے بدترین جگہ بازار اور سب سے اچھی جگہ اللہ کی نگاہ میں مسجد ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میرے قلب نے مجھ سے روایت کیا تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یہ ڈاکہ زنی ہے حملہ ہے اور یہ صحابہ کی توہین حضرت جابر سے زیادہ وہ بزرگ ہوگا کیا حضرت جاویر حدیث کے لیے سفر کیا کہ کی نہیں کیا قصاص کے بارے میں ابھی آپ نے سنا اور محدثین نے سفر کیا کہ کی نہیں کیا اس لیے ان کے ندی حدیثوں کی کوئی قیمت نہیں ہے چلیے آگے چلیے ان کے ہاں جو تزکیے کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک کیا ہے علم لدنی ہے یعنی پڑھنے کی ضرورت لکھنے کی ضرورت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سینے میں ڈالتا ہے جیسے فلاں فلاں بزرگ تھے جیسے شیخ عبد الخد فیلانی کے بارے میں کہتے ہیں وہ لوگ چونکہ ہم نے اس ماحول میں تربیت کی کہ ماں کے پیٹ میں تین بارے کے حافظ تھے اور یہ بات میں بہت سنا ہوں اور ہندوستان میں بھی کچھ نوزائیدہ بزرگ جمعہ جمعہ حاصل نہیں ہوا بزرگ بن گئے سمجھ گئے ان کے بارے میں میں اتنا سنا ہوں اتنا سنا ہوں کہ میرے کان کیا ہو گئے تھک گئے پک گئے بہت سنا اللہ اتنا فتنے کا دور ہے نہیں تو میں تو طبیعت چاہتی کہ میں سب کو ادھیڑ کر کے رکھ دوں لیکن میں نے سنا فلا فلا بزرگ جن کا نام آتا ہے ماں کے پیٹ میں تھے تو اتنے بار گیا کھائی بار کہاں یہ تین بار کہاں ارے اللہ کے بندے اللہ تعالی فرما رہا اپنے نبی کو ماں کن کا تذری اولا والله فقراء مساكين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا كي جعل نور النبي من نشاء من عبادكم اپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا اور سبحان الله اللہ پر وہ ما كنت ترجو ان تلقى اليك الكتاب اپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اپ پر نازل کرے گا یہاں پر کتاب اتاری جائے گی سبحان الله تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہ وہ جب اتوالن بھئی اپ کو اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کہتے ہو کہ نہیں بس ڈائریکٹ ہمارا معاملہ جو ہے ہم کو لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے ڈائریکٹ ہم کو حدیث معلوم ہو جاتی ہے اگر اتنی بات ہوتی تو ابو حرارا کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں آپ سے پوچھنے کا آتا نہیں ہے پوچھو ان سے حضرت ابو حریرہ کو بھوک برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں چرمدی کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ اصحاب صفا جو تھے وہ طلب حدیث میں اور اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے روزی وغیرہ تلاشنے کا موقع نہیں ملتا تھا یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ موجود تھی یہاں تک کہ ابو رضی اللہ حدیث بھولتے تھے حدیث جو بخاری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہے آپ نے کہا کہ جب تک میری بات مکمل نہ ہو میں اپنی چادر کو پھیلاتا ہوں اور اس پر تم اپنا ہاتھ رکھو جب میری بات مکمل ہو جائے تو پھر اس کو اپنے سینے سے لگاؤ اپنے سر سے لگاؤ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی میں اللہ کے نبی کی حدیث سنتا تھا نہیں بھولتا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاشرہ ہے لیکن اس کے باوجود پانچ نہیں حدیث پانچ ہزار دو سو یعنی اسی کے قریب ہے اور آپ کا تم ڈائریکٹ حدیث سے بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری جیسے امام بخاری نے اتنی محنت کی تو کافت حدیث صحیح ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھے مقدمہ ابن صلاح ایک لاکھ صحیح حدیث یاد میں جامع ملال میں نے اپنی صحیح حدیث اپنی صحیح بخاری میں حدیثوں کو جمع کیا جو صحیح تھی اور بہت ساری صحیح حدیثوں کو کتاب کی لمبی ہونے کی وجہ سے کیا کر دیا چھوڑ دیا محنت کرنے کے بعد سولہ سال امام بخاری نے کتنا وقت لگا سال سولہ سال محنت کیا اتنی محنت کی کہ آپ کی روشنی چلی گئی دوبارہ بچپن میں چلی گئی دوبارہ بھی چلی گئی اور اللہ نے اتنی روشنی دی کہ تاریخ الغیر اور نسخہ چاند کی روشنی میں لکھا تین سارے خدمات کے اوپر پانی پھیرنے والی بات لیے اگر یہ محدثین نہیں ہوتے اور وہ حدیثیں محنت نہیں کرتے تم نماز کی حدیث کہاں سے لاتے وضو کی حدیث کہاں سے لاتے غسل کی حدیث کہاں سے لاتے حسول جنابت کی حدیث اگر مان لیا جائے آپ ان سے سوال کرو جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہو کہ ام رکھوں کے بعد وہ حدیثیں جو ڈائریکٹ اپنے رب سے روایت کی وہ کہاں چلا گیا دریا یا برد ہو گیا کہاں چلا گیا بتاؤ دو تو, تو بتاؤ تین تو بتاؤ کون سی تم نے اپنے رب سے روایت ایک تو بیان کرو اس لیے یہ شیتانی فلسفہ ہے ان میں یہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو فقطہ فرماتا ہے کسی کو اللہ سمجھ دیتا ہے حضرت علی طالب علی روایت جو ہے ابو حجبا نے کہا کہ ہر خدشہ کن صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیے ملوائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وحی کی چیز آپ کے لیے اسپیشل خاص کیا ہے کوئی خاص بات بتائی ہے کہا کہ ولنبی فلق الحب وبرسما اللہ علام وحمد یوتی اللہ رد الب القرآن وَإِلَّا مَا فِي و مَا فِي و اللہ معافی ہاتھ ہی صفیفہ صحیفہ کل تو معافی صحیح اللہ فکا مسلم اللہ مسلم یہ ہے نا کہاں کہ جس ذات میں مخلوق کو پیدا کیا اور دانے کو پھاڑا میں نہیں جانتا ہوں کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل نہیں بتائی مگر جو اللہ نے فہم دیا ہے قرآن کا فہم دیا ہے یا جو اس صحیفے کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہی ہے اور وہ صحیفے میں جو چیز لکھی ہو دوسرے صحابہ کو بھی معلوم ہے کیا ہے بھائی کہ دیت دیت کے بارے میں کہ کوئی کسی کو قتل کر دے اگر قتل خطا کی دیت کیا ہے کوئی کسی کو مارتا ہے نہ یقتل مومن قلم خطا یعنی مومن کسی مومن کو نہیں مار سکتا جان بوجھ کے لیکن اگر قتل خطا ہو جائے تو اس کی دیت ہے سونگ ہے اور دوسری تفصیلات ہیں کہاں کی دیت ہے وہ فکا کل اور قیدیوں کو آزاد کرنا اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بغل قتل نہیں کیا جائے گا حضرت علی وہ جو صاحب کرام علم تفسیر کے علم حدیث کے ماہر اور جن کا قضا کا منصب معروف اور مشہور اور جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری اور جن کے میراث اور علم میراث کے اندر تفقع کہ اول کا مسئلہ آیا اول کا مسئلہ اول معلوم ہے کہ بیوی کا اور شوہر کا یعنی جو ایک خاص مسئلہ تھا اور کا مسئلہ تھا اسی وقت خطبے کے دوران سوال کیا گیا اور حضرت علی بن علی طالب نے اپنی بصیرت سے جواب دیا اللہ اکبر تو اتنی بڑی معرفت کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ سوائے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سیکھا ہے اس کے علاوہ ڈائریکٹ ہمارا کوئی اللہ سے معاملہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اگر ڈائریکٹ معاملہ ہوتا تو وہی کی کیا ضرورت جبریل امین کے آنے کی کیا ضرورت اس لیے یہ نبوت کے اوپر ڈاکسنی ہے اس لیے یہ علم لدنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو کھول دے کوئی بات دل میں ڈال دے جس طرح آپ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا حدیث بخاری کہ نہیں ہے میں اس طرح نہیں چاہتا ہوں لیکن بات آتی ہے کیونکہ آپ کا سامنا بہت سارے لوگوں سے ہونے والا ہے لخت گان افیمن قبل یہ نہیں حدیث بخاری کی جس سے بخار آتا ہے اور بخاری اور میں اس سے پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں بخاری کے یہ پٹکنے والا واقعہ جو ہے کیسے اللہ نے سزا دی اس پڑھتے ہیں بخاری جو بلا عشق محمد آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی ہم عشق کے الفاظ کو مناسب نہیں سمجھتے لیکن بات کہنا ہے کہ یہ بخاری کے نام سے ان کو بخار آتا ہے اسی بخاری کے حدیث حضرت عمر کا قول ہے لقت کان نفیم القبل حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم سے پہلے لوگ لقت کان حفیم من القبل مناسم محدۃ العم الحمن غیر, غیر ان انبیاء فا ان فی ان قی امتی فمر تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام کرتا تھا میری امت میں اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ حکمر داخل کرے گا تو کون ہوں گے اس کے باوجود حضرت عمر کو آدھی والی حدیث نہیں معلوم تھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں پر چکے رف الملان میں استفان والی حدیث نہیں معلوم تھی حضرت المسا شریف والی اور تہمو والی حدیث نہیں معلوم تھی ماربن یاسین کے ساتھ واقعہ ہوا ڈائریکٹ روایت کیوں نہیں کیا انہوں نے وہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں فرماتے ہیں لوکا نب آدمی نبی اللہ احمد تم کیا درجہ رکھتے ہو تمہاری کیا حیثیت جی تو اس لیے یہ صوفیات یہاں جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور اس کے بعد آئیے جناب علی مقاشفہ بتاتا تو مقاشفا کا مطلب کیا ہوتا ہے اچانک پردہ ہٹ جاتا ہے ارے پردہ ہٹتا تو اللہ کے نبی کو پردہ کیوں نہیں ہٹا جب تک اللہ تعالی نے وزی صاحب نے سن لی نا اللہ تعالیٰ نے ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں موڑے کے بیچ میں تو كام گليوں كى ٹھنڈک سينے ميں محسوس کی لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موقع پر کیوں نہیں مقاصفہ ہوا حضرت عائشہ پر اجتحام ہوا رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کی شان میں اللہ دس سے آزادہ نازل کی وہاں پہ مقاصبہ کیوں نہیں ہوا زہر دیا گیا وہاں پہ کیوں نہیں نہ بولیے نا آپ نہیں ہوا رزب تبوک ميں گئے معلوم نہيں تھا کہ جنگ ہوگى اگر معلوم ہوتا جنگ نہيں ہوتى تو كيوں جاتے ستر خاریوں کو شہید کر لیا گیا ندی کے سنگا جی نے آپ نے ایک مہینے تک ان کے لیے دعا کی ظالمت اور دعا کی وہاں پر مقاشمہ کیوں نہیں ہوا تمہارے اختیار میں بٹن ہے کیا کمپیوٹر ہے کیا دبایا اور آ گیا دل کے آئینے میں تصویر ہے یاد جب طرح کیا گردن جھکایا تھا یہ کیا مقاصفہ کیا ہے میں بہت زیادہ اس بارے میں جانتا ہوں یعنی, یعنی ان کے بارے میں جو سنتا ہوں ہندوستان میں ایک ایسا ادارہ ہے ہمارے کہتے تھے کہ اس ہندوستان میں جو ادارہ ہے ایک ایسا گھر ہے ہم جب مدینہ میں پڑھتے تھے تو میرے پاگل کر دیا بولتے بولتے کہاں چار آدھا کسی طرح مرید بن ہی جائے لیکن میں الحمد للہ قائم رہا ہے اور اللہ نے فصاب النسیب کی یہاں تک کہ بولنے لگے اللہ ان کو ہدایت دے کچھ لیکن فرق آیا چھوٹے ہیں وہ کہا کہ نہیں یہ چاہتا ہے پورے ہندوستان کو حالی بنا دے گا یہ. میرے رائے تو ان کا جملہ ہے کہ ہندوستان کے ایک بڑے ادارے میں ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں پر کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئے اخلاقی عبارت ہو تو ان گھر میں جانے کے بعد پورا سینہ کھل جاتا ہے اور پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کا بتانے کی ضرورت نہیں یہ میں بہت معتبر ضروری ہے سوچنا چلیے مکاشفا ہوا میں نے کہا کہ آپ کے یہاں پر جناب علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے حج کرنے عمرہ کرنے ابھی تین عمرہ کیا نا ہر سے پہلے تینوں عمرہ آپ نے ذکا میں کیا ٹھیک تو زمزم لے گئے نا اگر لنک ہوتا سمزم سے لنک ہوتا تو بیر روما خریدے کی ضرورت کیا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنی دولت صرف کر کے اتنا مہنگا کنواں یہ خریدا اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کو یہ حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت سب سے افسل سپنا کیا ہے سخیر ما سقیر ماں بن نادا نے کیا کیا کنواں کھودا اور کہا دیروم میں ساتھ اس لیے حسن بصری کس کا قول ہے کہ حادری سقایت والے ساتھ یعنی وہ بہت دیر تک تو اگر لنک ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زمزم کا لنک مدینے سے ہو جاتا اور زمزم کا پانی مدینے میں پہنچ جاتا جب وہاں کی برکتیں ڈبل ہو گئی مدینے میں ڈبل برکت آئی کہ نہیں آئی اللہ جال المدینہ مدینہ تھے من میں کما جال تھا بے مک کا تھا مدینے میں مکے سے زیادہ برکت دے. اور مدینہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے اتنی محبت تھی بخاری فضائل المدینہ کی حدیث ہے اللہ اکبر کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری پہنچے ہیں مدینہ کی بیماری نظر آتی تھی آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے دی مدینہ کی محبت بخاری کی حدیث اللہ محبت مدینہ کا منا مکہ آپ نے وہاں کے تینوں کو توڑنے سے گرانے سے منع فرمایا اے متبرک جگہ وہ باپ جگہ وہ فضینت والی جگہ جہاں دجال نہیں آئے گا تارو نہیں آئے گا طباہ نہیں ہے تابا ہر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو حدیث بیان کی نا آپ نے ممبر پر مارا یا نہیں مارا لاٹھی اور کہا سما حل تابا اس سے بھی علماء نے اس سے بات کیا ہے کہ یہ آشا لے کر خدبہ دینا بدت نہیں ہے یہ بھی ایک دلیل ہے ٹھیک ہے تو بتانا یہ ہے کہ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود زمزم کے کنویں کا لنک مدینے کے کنویں سے نہیں ہوا اگر ہوتا تو پھر پانی ڈھو کے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہندوستان میں ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پر اس کنویں کا لنک کس سے ہو گیا اور سنیے یہ واقعہ نہیں ہے کتابی میں نے پوچھا مدینہ میں پڑھنے کے باوجود فراغت کے باوجود یہ پتا کیسے تم کو چلا یہ وہی کس پر آئی بھائی کسی بات کے لیے یا تو وہی چاہیے یا مشاہدہ چاہیے ہے نا بھائی اللہ کی طرف سے مکان تم پر وہی کیسے آئی تم پر کہا کہ نہیں وہی نہیں یہ مکاشفا ہے اللہ یہ کشف ربانی نہیں بلکہ کشف شیطانی ہے کم قال ابن عمر نے جب کہا بعض لوگوں نے کہ وہ کہتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمان کرداب کہ میں کیا ہوں میرے اوپر وہی آتی ہے کہا بات بالکل صحیح ہے ابن عمر نے کہا کہ بھائی وہی آتی ہے لیکن سیاح اللہ الحمد للہ ارح اللہ اکمر تو یہ میرے بھائی یہ مقاصفہ بہت خطرناک ہے اور میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا ہوں <وضح> ٹائم بھی کم ہے چلیے آگے کافی ہے انشاءاللہ شاء <وضح> اسی طریقے سے ابھی آزادی میں کتنا ٹائم نہیں ابھی تو شہر مجھے مت کرو مجھے رہنے تو بس اس حکومت کھولو اللہ کو معلوم چلیے کیونکہ اس میں بھی بہت سے لوگ صحیح عقیدہ ہو گئے اب ہم اس کو نفرت نہیں پھیلاتے بہت سے لوگوں نے انکار کیا میرے بھائی خود ہیں اور بھی دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے یہ ان کی بدفیلگی ہے فلاں ہیں چلا ہے الحمد بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ ابھی میرے ساتھ بیٹھے میں بتاؤں گا کتنا فائدہ ہوتا ہے بس کے ان کے ان سے وہ خود بولتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہمارے اسلام گمراہ تھے غلط تھے میں ڈیرے پاس الحمدللہ بہت ساری باتیں ہیں چلیے اس کو تھوڑا حکمت سے ہم کو چلنے دیجیے اللہ اس کا تکلیف اسی طریقے سے صفیہ کے ہاں جو ہے مدارس سلح تک پہنچنے کے لیے کہ انسان عبادت کرتے کرتے اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے لیے نماز و روزہ سب معاف ہو جاتا ہے پہنچ گئے آنکھ بند ڈبائے والی بات اور کہتے ہیں وہ آبدو طلب کا کہ حتیہ گیا تھی یہ کل بس یقین آ جائے عبادت مقرر سالم بغیر یقین کی جو عبادت کرے گا وہ یہ عبادت ہوگی اس سے مطلب جتنی تم نے عبادت کی بغیر یقین کے اور اللہ تعالیٰ نے یقین کا درجہ رکھا یقین کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے ایمان تو مانا ہی یقین یومنون بالغیر غیب پر ایمان رکھتے تصدیق کرتے ہیں یقین کرتے ہیں ہزار بار پڑھو یقین نہیں کوئی فائدہ ہوگا آپ نے کہا تھا ردیب سے آتے ہی ہے کم القیت امین ورا یاد رہا یشد اللہ اہب رسول اللہ حبر بار اس باغ سے آگے گارڈن سے آگے جو بھی اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کو جنت کی بشارت دو یقین کے ساتھ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس خاص تکلیف یعنی جب انسان ایک درجے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو عبادت کی ضرورت نہیں غیر مکلف ہوتا ہے چلیے یہ تو بات آج کے صفیہ نہیں مانتے زیادہ تر سمجھ گئے لیکن دال میں کالا ہے وہ وہ بیماری کو نکالنا ضروری ہے وہ تو ٹھیک ہے نہیں نماز تو پڑھنا ہے لیکن وہ کہتے نہیں نہیں تمہارے لیے نماز یہ طریقہ شریعت تمہارے لیے اور طریقت ہمارے گے یعنی علماء اور عوام شریعت پر چلیں گے اور جو خاص لوگ ہیں صوفیہ بزرگ جو عبادت گزار لوگ وہ کس پر چلیں گے طریقت پر چلیں گے آپ ظاہر پر چلیں گے ہم باطن پر چلیں گے یعنی آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے ہم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تو اب بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی جماعت سے پڑھی نہیں پڑھی اور جماعت کے لیے مرو اباب بکری فلی وسلم سترہ نواز نبی کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی یا نہیں پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاة الصلاة کہا یا نہیں کہا اور مسلم شریفی سے بےن جیسے یہ اذان دی جائے اگر مسلمان بن کر ملنا چاہتے ہو جماعت سے نماز پڑھو اور ابھی جماعت سے نماز پڑھنے کی حدیث صاحب نے سنی کہ یہ اتنا بڑا سواب ہے کہ منفال کاش بخیر مما بخیر بخان دونوں بھی تم اس لیے اس خاطر تکلیف میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں احکام شریعہ کے ہم مکلف نہیں ہے اس لیے خان صاحب دوسرے ہیں آپ لوگ ایک زندہ خان ہے جو گمراہ ہے وہ ایک غلط موضوع ہے ہمارے دوسرے اکابرین یا ہمارے اکابرین ہمارے ساتھی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ایک مردہ خان ہے ایک مردہ خان ہے جو کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر ملفوظات میں کیا لکھتا ہے یا دوسری کسی کتاب میں کہ پیر جو ہے مرید کی بیوی کے ساتھ سو سکتا یہ میں نے خود دیکھا خود دیکھا ہے یہ کوئی دیکھ. ادھر کی بات نہیں ہے ہمارے عظیم رزوی اللہ ان کی حفاظت کرے سلفی بن گئے انہوں نے ساری باتیں بتائی کہاں کہ پیر جو ہے مرید کی بیوی کے ساتھ سو سکتا کیونکہ تمہارے لیے شریعت ہے اور ہمارے لیے طریقہ ہمارے لیے آزادی ہے جو چاہے کرو اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ بلّہ تو یہ سب طریقے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صوفیت کی اور ان خرافات کی جو گندگیاں ہیں اور اس کی جو نجاستیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے اور اسی کے ساتھ جناب علی یہ بتانا ہے کہ ابن جوزی روایت کرتے ہیں ابو سعید کندی سے ابو سعید کندی جو ہے صوفیوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن سنت کی تھوڑی محبت تھی ان کو صوفوں کے ساتھ بھی رہتے تھے اور تھوڑی چھپ کر کے حدیث بھی حاصل کرتے تھے کہتے وہ سعید کہ ہندی ان سے خیمہ لگتا تھا اور جو ان کا جو خانقاہ یہ کہنا چاہیے خانقاہ میں صوفیہ کے خانقاہ میں میں جاتا تھا اور میں چھپ چونکہ بہت لبول حدیث خفیہن یا فی خفیہ اور چھپ کر کے میں حدیث بھی حاصل کرتا تھا کیونکہ ان کے حدیث حاصل کرنا گویا دنیا طلبی ہے فتنا ہے انسان دنیا میں گرفتار ہو گیا حدیث حاصل کر تو مردوں کے ذریعے سے ان ان کرتے ہو ڈائریکٹ ہم عبادت کریں گے تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے کہاں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوات جو ہے دبات لکھتے تھے نا بھائی ابھی آپ لوگوں نے دبات والا زمانہ نہیں پایا میں نے پایا تختی پر تختی پر لکھتے تھے لوگ تو کامیاب ہو گئے میں بھاگتا تھا کہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے میں قرآن کی گھنٹی میں رہتا تھا اور جب لکھنے کا وقت ہوتا تھا بھاگ جاتا تھا آج تک میری تحریر خراب اب تک میری تحریر صحیح نہیں ہو سکی اللہ اسلح فرمائے تو کہا کہ فصاخ دوا تو یومن من من جیبی میرے جیب سے یا میرے آستین سے کیا ہو گئی دوات جو ہے گر گئی تو وہ ان کے پیر نے جب دیکھا تو کہا کہ استراور تک کیا کرو اپنی شرمگاہ کو کیا کرو چھپاؤ یعنی وہ جو دبات جو گرا گویا کہ یہ سمجھنے رہے ہیں کہ اس کی کیا ہے دبات گویا اعدب باللہ یہ کیا ہے اس کی شرم کا گا گائے باللہ اس کے چھپاؤ یعنی اتنا گندا تصور ہے اتنا غلط لفظ استعمال کرتا ہے اسی لیے یہ چیز آپ جائیں صوفیت کسی بھی مرحلے میں کہیں پر آپ چلے جائیں جو اس میں جہاں جتنی دور تک جائے گا یہ یاد رکھیے اتنی گمراہی میں جائے گا یہ ضرور ہے کہ صرف کے یعنی خیر القرون کے بعد جب صوفیت کے اثرات دمودار ہونے لگے تو ان کی ہاں اسلحے نفس کا تفصیل نفس کا ایک ذریعہ تھا اور وہ خرافات اور بدعات جو بعد میں آئے وہ آئے نہیں لیکن وہ راستہ ہی ایسا ہے کہ جو اس راہ میں داخل ہو جائے گا جو عارف بلّہ واسف اللہ اور فناف اللہ فنا یہ قبروں پر مواقع مقاصفے اور اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہو اسی لیے عبداللہ بن شیخیل کو تارے یہ جلیل ہیں ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جب بیٹھ کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ شریر کیا ہے یہ کیا ہے ہے اور بیت والی حدیث جناب علی buenoً, میں نے کسی پاکستانی عالم کو دیکھا رد کرتے ہوئے کہ یہ مردود فنا ہے اور رد کرتا ہے بیت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کیا عورتوں سے تو میں کہتا ہوں عورتوں سے بیچ کیا یا نبی ادا جا کر مومنات ہو سکتا ہے تم مرد کے وقت مرد بھی رہتے ہو اور عورت ہو جاتے ہو یہاں تو خطاب یاج نبی ادا جا کر مومنات مومنا عورتیں آئیں تو آپ سے بیچ کریں شرک نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی یا الادم سامت والی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ گئے بھائی بھائی ارون اللہ تشریف ولی تشریق ولا تسلو اولا تسل ولافت ملا آخری آپ صلیم زینا سے چوری سے صحابہ سے بیٹھ لیا نا نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بیت ہے وہ خلافت کی بیت ہے عمارت کی بیت ہے یہ نا لیکن عبداللہ بن مسعود کوفا میں تھے یا نہیں تھے اور جتنے علماء حناف ہے یا فرق حنفی کے مسائل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے سچ سے قریب ہیں کیوں اس لیے عبداللہ بن مسعود سے القامہ نے علم حاصل کیا اور القامہ سے ابراہیم بن یزید النخی نے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ابراہیم بن یزید النخی یسید الفی قریب تر ہے آپ یہ حجت اللہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کنکڑ سے مار کر کے بھگایا کہ ان لوگوں کو جو کنکر پر تصویر پڑ رہے تھے یہ کنکر جو ہے شنکر والا راستہ نہیں جاتا ہے مار کے بھگایا نہیں के آپ کا انکار کرتے ہو سب کے سب خوات کے جماعت میں گئے یا نہیں گئے گمراہ ہوئے یا نہیں ہوئے فنو بھائی تعلمی کے اندر تو عبداللہ بن مسعود کے اتنے شاگرد تھے انہوں نے کسی شاگرد سے بیٹھ کیوں نہیں کیا چلو امام بخاری نے کیوں نہیں بیچ کیا اس کو چھوڑو اللہ تعریف نے بہت کیوں نہیں کیا علامہ زیری حفیظ اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ کسی کا جھوٹا نہیں کھایا کیا مسئلہ جھوٹا یعنی انہوں نے جو تخریج ہدایات کی جو حدیث کی تخریج کی انہوں نے آخر کام کیا اور میں نے سنا علم حدیث کے طلاب سے بعد کہ اتنی بہترین تخریج کی ہے نسم الرا کی من یا حدیث سے سنا کہا کہ کوئی عالم اس سے مست اتنی بہترین کتابیں کی رحم لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے شاگردوں سے بحث کیوں نہیں لی علامہ مرزین ہدایہ نے اپنے شاگردوں سے بحث کیوں نہیں لی امام حنیفہ احمد اللہ علیہ محمد سے بحث کیوں نہیں اس لیے بات حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جب سے حق گوئی میں ہم نے کھول رکھی ہے زبان اور ہر طرف سے تیز ہے خنجر ہمارے راستے اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ابھی کتاب آگے تو میرے خیال سے یہ جو کچھ اقوال تھے اس کو چھوڑ کر کیا میں ابھی کتاب شروع کر دوں آغاز کر دیتے ہیں کتاب انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے بھی پرواز کر کے دیکھ اور کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے تبکتی ہے لگن کی خوشبو چلیے کتاب کدھر ہے چلیے آغاز کر دیتے ہیں ان شاء اللہ تاکہ کتاب کھولیے تو سفا نمبر ایک کتاب کہاں سے شروع کرنا ہے یہ بولیے یہ عمل میں خلاص پیدا کرنا قدمت الکتاب مقدمت الفدار یا مقدمۃ الکتاب مقدمہ یا مقدمہ کس کو کہتے ہیں مقدمہ یعنی کتاب و حدت خدم نام کو توحید رہ گئی جیسے کسی کتاب کی تمہید رہ گئی یعنی تمہید کے معنی میں فریفیز کے معنی میں یعنی کتاب جس موضوع پر لکھی گئی ہے کتاب کا جو منحج ہے اور کتاب کے اندر جو مشمولات اور محتویات ہیں اس سے متعلق صاحب کتاب اس کتاب کا کیا کرتے ہیں تعارف کراتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں فلا فلا فلاں ابو بداش کی ہے جو آدمی مقدمہ کو پڑھے گا اس کے لیے کتاب کو سمجھنا آسان ہوگا جس اس طرح کہتے ہیں کہ لفاف دیکھ کر کے خط کا مضمون کیا ہو جاتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا اور کیونکہ اللہ پرما کے وارکتہ طینا کے صداحتانی قرآن العظیم سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے سب مطانی بھی اور عظیم بھی اس لیے اس کو عمر کتاب کہا گیا یا عمر قرآن کہا گیا یہ تمام قرآن کا کہ مضامین اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں اس پر کافی کتابیں لوگوں نے لکھی ہے اس کے بعد آئی تو یہ مقدمۃ الکتاب ہے یہ خطبہ شروع کرتے ہیں خطب مسنونہ سے ان الحمدللہ و نستعین و نستغفر الصطف العدب اللہ شرور ہم دیکھیے تسکیہ ہے یا نہیں ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نقصوں کی برائی سے یہ ہے نا تسکیا کی نہیں یعنی انسان تسکیے کے لیے کیا کرے اللہ سے دعا بھی کرے جس طرح آپ نے دعا کہ اللہ عمارت نفسی خخوا ہے ویسا کہ انت خیر ون سکتا انت والی جو اور حسین الخذاہی و اگر پورا نام تھوڑا بھول رہا ہوں ان شاء نام آئے گا حسین الخذاہی صحابی جب لیے ایمان لائے تو آپ نے ان کو سب سے پہلے کس چیز کی دعا سیکھا تسکیے نفس کی دعا سیکھ کہہ لیتے ہاتھ بیت ملاؤ اور پھونکتے کرتے میں پھونک دیتے میں آپ سے پوچھتا کرتے میں پھونک دیتے بیت کرو پھونک دیا بس لیکن آپ نے نہیں کیا آپ نے دعا سکھایا کیا یہ دیکھو تسکیہ اللہ علم دی روایت میں بھی ہے اللہ رس دی وی شرسی اللہ ہمیں روس ادا فرما کس کو کہتے ہیں اللہ ہمیں صحیح سمجھ فرما ہدایت بھی دے اور صحیح فکر بھی دے یعنی ہمیں اللہ ہمارے علم اور عمل میں ہماری رہنمائی فرما ہمیں صحیح علم ادا فرما اور علم کے مطابق عمل کرنے کی تو فیصل ہے فکر کی سلامتی عطا فرما واحد نفس یہ اور مجھے نفس کی برائی سے بچا میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا اس سے پہلے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب گلبرگا سے سفر کیے تو میں نے سوچا کہ ہمیشہ ادھر ادھر بیس لائٹ بات ہوتی ہے تو چلو پکڑتے ہیں ذرا دعا سیکھتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کتنے پانی میں ہیں تو میں نے دعا کے اوپر تھوڑا مذاکرہ کیا اور ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ مسجد میں میں نے نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ ہمیشہ آپ لوگ ریڈی میڈ کھانا ریڈی میڈ پانی ہر چیز ریڈی میڈ تو میں آج کسی کو جانے نہیں دوں گا کچھ جائے گا نہیں یہ بتاؤ کہ یہ جو دعا رب القفی لنا دلوں کے کی تشکیل کے لیے دعا ہے نا رب القفی اللہ ولی خوان لدین صبح ابی ایمان ولافی قلوبینبنا کا رعف الرحید اے اللہ کیا کر ہماری مغفرت فرما ہم سے پہلے جو ایمان والے ان کی بھی فرما اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی دردہ اور بوس نگ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے دنوں کی صفائی ہوتی ہے اور مدینہ یونیورسٹی میں دو آدمی کے ایسی تھی کہ کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی دعا کا اثر ہوتا ہے بھئی دیشت ہے تو میں نے کہا ایسا کہ دعا پڑھو ابھی دعا اس نے چند ہفتے نہیں بلکہ چند دن نہیں گزرے تھے کہ ابھی میں بنگالی ہوٹل میں میں چنا کھا رہا تھا میں چنا ایک ریال میں بہت کھاتا تھا اس زمانے میں اب تو پانچ ریال میں بھی شاید نہیں ملے گا تو اس نے کہا کہ میں تم کی خوشخبری سناتا ہوں کہا کیا؟ کہا کہ تم نے جو دعا بتائی نا اس د کے پڑھنے کے بعد ہم لوگوں میں محبت ہو گئی ہے دنوں کی سفاری ہوگی دنوں کا دستیا ہو گیا اور وہ آ کر کے میرے گھر میں ہم سے معافی مانگا کمرے میں آ کر تو دعا کی اثرات بولا تجارتی کھولو لینا دل للی لدی نہ منو میاں بیوی میں جھگڑا ہو باپ بیٹے میں جھگڑا ہو بھائی بھائی میں جگہ ہو خاندان میں جھگڑا ہو میں نے مسجد میں کہا کہ صدر تو اس میں ایک ہی دو آدمی سنایا نہ صدر کو یاد اور نہ سگریٹری کو یاد تو یہ دعا ہے دنوں کی کا کیسے ہوگا دنوں کی سفائی کیسے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو نہی اسلام لائے تھے آپ نے کس کی ایک والی دعا سکھائی اللہ عمل من نصیر نفسی اللہ ہمیں رسدا فرما صحیح سمجھ دے اور نفس کی برائی سے مجھے بچا اس دعا کے بارے میں ہم کو رپورٹ ملی اللہ قبول فرما دی رضا کے لیے اور ان کی حفاظت کرے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے میں واقع کے طور پر بتاتا ہوں معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی اتنا ڈسٹرب تھا اور ٹینشن تھا اور اس کو کیا کہتے ہیں بھائی انگلش میں ایک لفظ آتا ہے ڈپریشن کا شکار تھا کہ وہ کر آتا میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو خودکشی سے بچا دیا اللہ علمی روچ دی شر نفسی اور اسی ہی طریقے سے یہاں پر میں بات گھل جاؤں گا اس لیے ذکر کرتا ہوں اگرچہ کتاب میں ذکر آئے گا تو میں دوبارہ نقل کروں گا کہ یہ کہتے ہو نا کہ نفس کی شراب ایک آدمی بھی کا جھگڑا تھا گھر کا اتنا ٹینشن تھا ہمارے بہت قریبی آدمی کہا کہ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں سوارا خودکشی لیکن مجھے یاد آئی بات ہے کلم توحید کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرم کی خدی الحمن کی مقال اللہ شریق الملحم اللہ قبی اس کے بعد کانت الحمع اشر القامیہ تو سیاحۃ تو سیاح قطبیہ حسن تو من و حدیث بخاری یہ حدیث کیونکہ ابھی کتاب میں آنے والی ہے اس لیے ڈیٹیل نہ جائیں گے اس میں ایک لفظ ہے نا کہ جو اس کا تحریر کو پڑھے گا اس کے یہ فائدے سونے کیا لکھی جائیں گی سو گنا معاف ہوں گے صبح سے شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی اور قیامت کے دن کوئی سپنے کی میں اس سے آگے نہیں ہوگا مگر وہ آدمی جو اتنا عمل کرے یا اس سے زیادہ ٹھیک کہا کہ جب میں نے یہ دعا دھی تو میرے جتنے مشکلات تھے سب دور ہو گئے اور حالات سنور گئے اور میں خودکشی سے بچ گیا میں توہری پڑھنے کے وجہ سے تو میں نے غور کیا اس کا کیا میں نے میں نے غور کیا یہاں تک کہ وہ روایت مل گئی ان کو بغوی کے اندر اور یہ روایت ماشاءاللہ اللہ ابھی حال میں جب میں نے ابھی دورہ کیا ابھی اللہ قبول کرے خبر میں کبر میں ہوا نا دورہ بھائی سلی تفصیل تو میں آزاد کا صحیح صنعت کے ساتھ اک کا قول مل گیا جو ابن عباس کے شاگرد تھے قال اک غور سے سنے اس بات کو یادین عام القول وقولن شدید آنا اس میں عباس کا قول الگ ہے مجاہد کا قول الگ ہے لیکن اکرمہ کا قول یہ ہے کیا اکرما الا پول ہے وہ قول شدید پول یوسل لكم خیر میں تحریر پڑھو اللہ تمہاری اعمال کو دوست کر دے سمجھ میں نہیں آئی بات لا الا انت صبح الا اللہ الله وحد اللہ شری یہ سبحان اللہ رحمد اللہ یہ سب کلمہ توحید ہے نا یہ پڑھو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا قلبی اعمال کو بھی صحیح کر دے گا بدنی اعمال کو بھی صحیح کر دے گا ظاہری اعمال کو بھی صحیح کر دے گا باطنی بادمی امل کو اور پھر میں الحمد اللہ ہم سب کی نیتوں میں خلاص دے میں نے پھر تدبر کیا اس پر توڑا تو اس نتیجے تک پہنچا کہ کلم تحریر پڑھنے کی وجہ سے انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں اور جب اعمال درست ہوتے ہیں تو حالات درست ہوتے ہیں پھر سے بولو کل میں توحید پڑھو گے زیادہ تسکیہ ہوگا دلوں کی صفائی بھی ہوگی آپ کے اعمال صحیح ہوگا قلب کیا اعمال بھی اور جسم کے اعمال بھی اور جب اعمال درست ہوں گے تو آپ کے حالات دونوں کی دلیل قرآن میں تفسیل قرآن میں قرآن کون پیش کرے گا کل میں پڑھو گے تو اعمال درست ہوں گے اور اعمال درست ہوں گے ایک آیت یہ ہے کہ قبل قبل سے نیڈا سچی بات کہو گے کل میں تحریر پڑھو گے حقبات کہوگے تو اعمال درست ہوں گے اور دوسری جگہ اسی آیت ہے کہ جب آپ کے اعمال درست ہوں گے تو اللہ آپ کے حالات کو درست کرے گا تو اعمال کے درست ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جب قلم توحید پڑھو گے سچی بات بولو گے اچھی بات بولو گے تمہارے امال درست ہوں گے لیکن دوسری جگہ ایک آیت ہے کہ جب ایک منٹ تھوڑا رکھیے جب آپ آپ, آپ،, آپ کے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو آپ کے حالات کو درست کرے گا دنیا اور آخرت کو سنبھال دے گا درست کر دے گا وہ کون سی آئ ہے میں دیکھتا ہوں آپ لوگ کتنے پانی میں چلیے چلیے جداک اللہ سب کو جزا کر اللہ سب کو جزا کر اللہ سب کچھ جدا کرلا کیونکہ آپ لوگ ٹائم کر رہے ہو بہت کر رہے ہو اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور مزید سدے پور کی دوستی کا دا فرم ہے چلیے جداک اللہ اور, اور بولیے ادھر او افرید اللہ خوش رکھے oh, چلیے بھی مطلب اچھا ہے لیکن وہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی جزاک اللہ جی یہ ساری باتیں عام ہیں میں پڑھتا ہوں میں سمجھا تھا کہ کوئی پکڑ لے گا نہیں پکڑے نہیں پکڑے نہیں پکڑے نہیں پکڑے اس لیے کہتے ہیں جرسی کتاب پڑھنے سے آدمی دید ابھر نہیں ہوتا کہتے ہوئے نٹ پہ علم حاصل کریں گے اور فیس بک سے علم حاصل فائدہ اٹھائے گا بغیر استاد منطف کا مند بل کتب فخر منطف شاگردی کا رشتہ اختیار کرو میں آپ کا بھائی ہوں میں استاد نہیں ہوں آپ کا اپنا بھائی ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیے اللہ فرماتا ہے پولو قول سلیلا اسی لہروں میں اور امال قلبی ہے جیسے خراش تیر کمان سے نکل گیا پیش مت کرو سنیے اللہ نے محمد آج نمبر دو سورة محمد هاته نمبر <تصوح> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا من الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ديكوين حفظ أصلح بالهم والذين آمنوا جو إيمان لها امان اللہ محملہ اور نیک عمل کیا اور اس شریعت پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ بن نازل ہوا مزید ایمان ایمان میں پختگی ایمان میں توحیب میں پختگی سنت میں پختگی عمل ان کا عمل الصول عمل الصلحات کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دور کر دے گا وہ صلاحی وہ صلاح بالحم اللہ ان کے حالتوں کو صحیح کر رہے ہیں یہ حالتوں کو اللہ نے صحیح کر دیا اور علامہ عبدالرحمان بن ناصر صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں سمی العمل صلاح کے ماں نے درست دی وہ کانا صالحہ اور ابھی اسلح اللہ میری اولاد کو درست کر دیں جن ومن صلاح من ہے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے باپ دادا لکڑ دادا تکڑ دادا بیویاں بیٹھی پر کیا باپ دادا ل... آبا میں باپ دادا لکڑ دادا تکڑ دادا چکڑ دادا اور آگے تک چچا کھا گا باپ دادا لکڑ دادا تکڑ دادا چکڑ دادا چکڑ دادا اور اس کے بعد بیٹا پڑپوتا تکڑ پوکا تکڑ پوکا،, پوکا،, پوکا یہ سب پہ اللہ تو جنت داخل یہ کون لوگ ومن سلاح جو درست ہو گئے جو سدھر گئے ان کے اب اوپر سے ان کے اولادوں پر جاتی تو اس لیے حمل صالح کو ہم سالک کہتے ہیں کہ ہم سالک کہتے ہی درست جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کے حالات درست ہیں اور یہاں اللہ نے کہا کہ جب ہم سالک کرو گے ٹیچوٹ ہے الشزا نے عمل وہ اسلحب اللہ نے ان کے حالتوں کو کیا کر دیا درست کر دیا تو اس لیے بحر الدب اللہ شرور الفسینا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں نفسوں کی برائی سے اور کی برائی سے نفس تو آپ کو معلوم ہے انسان کا نفس جو ہے اور نفس ابدیان آئے گا نفس ایک ہے لیکن اس کے صفات تین ہیں نفس مطمئنہ نفس مارا اور نفس, مارا نفس, مارا نفس, مارا نفس مارا مارا مارا یہ آئے گا کتاب میں وقت سے پہلے منتاج قبل چلیے آگے چلیے ومن امین سے اور امن کی برائی سے ہم جو کام کرتے ہیں ان کی برائی سے کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا ہی یاد رکھیے اللہ نے شر شر امن شرم احمد اللہ اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا اس کی برائی سے بھی میں دلی پناہ چاہتا ہوں اور جو میں نے عمل نہیں کیا کرنے والا ہوں اس کی برائی سے بھی ہمیں محفوظ فرما وکینا شررما وکینی شررما پودی می عد اللہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وہ انشہد انشہدو ہے لیکن سنت میں نشہدو میرے علم میں نہیں ہے کیا لفظ ہے اشد ہے اس لیے نشدوں کی جگہ اشد و ہی پڑھنا یہی سنت ہے یہی صحابہ کا عمل ہے کسی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے نشہدو کا لفظ ثابت نہیں ہے وہ شد اللہ الا اللہ, اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سب کوئی معبود بھحت نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور واحد اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ ولا علیہ وس وسلم اللہ تعالی میں اللہ, اللہ رحمت نازل فرما یا تروت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے اصحاب پر اور وسلم اور کیا کر اے اللہ سلامتی نازل فرما چلیے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سلاد کا معنیٰ تو آپ نے سن لیا سلاد کا معنی رحمت کے معنی میں بھی ہے لیکن امام بخاری کہتے ہیں ابو العالیہ کہتے ہیں کہ سلاد ہوا سنا معاری ہے اللہ محمد پر سلاد نازل فرما یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر ذکر خیر کر فرشتوں میں یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی پر سلاد نازل فرماتا ہے جس کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت تو ہے ہی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر کس میں کرتا ہے فرشتوں میں کرتا ہے اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ورفانہ دیکھا ذکر لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑھنے کی فضیلت ہے نا اور اس کے لیے کچھ مخصوص اوقات بھی ہیں اور کچھ عام اوقات بھی جس کا ذکر آئے گا اس میں اور یہ تسکی نفس کا بہترین طریقہ کثرت سے درود پڑھنا ہے اس لیے ابو حضرت عبری بن کاب نے کہا یا نبی اللہ ہم کتنا آپ پر درود پڑھیں تو آپ نے فرمایا کہ معاشرے جو چاہو پڑھو تو کہا کہ میں نے جو دعا کے وقت متعین کیا ہے اس میں ایک چوتھائی وقت میں میں آپ کو ضرور پڑوں گا تو آپ نے فرمایا کیا فری نشیت اگر زیادہ کرو تو اور بہتر ہے تو کہا کہ میں کیا کروں گا میں نصف یعنی اسلی علی گڑھ یعنی نص اوقات میں میں یہاں پر ضرور پڑھوں گا آپ نے فرمایا اگر زیادہ کرو لو تو اور بہتر ہے کہہائی جو وقت میں نے دعا کے لیے مخصوص کیا ہے کہا کہ نہیں اس سے بھی کرو اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے تو کہا آج آل کا سلاقی کل رہا میں تمام وقتوں میں آپ کا کیا پڑھوں گا ضرور پڑھوں گا تو آپ نے کیا فرمایا اس میں کئی الفاظ ہیں اگن تکفان ہم روایات تکفا مہم من دنیا گواخرت ہے یعنی دنیا اور آخرت کے جتنے مسائل اور پرابلمس ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا ہو جائے گا کافی ہو جائے گا یعنی اللہ تمہارے لیے تم کافی کر لیا جاؤ یہ یعنی دنیا اور آخرت کے مسائل کو اللہ حل کر دے گا وہ پھر روایم خلق الجنہ اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا تو گویا یہ درود فرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر یہ دلوں کا تسکیہ بھی ہے اور مسائل کا حل بھی ہے اور اللہ کی قربت بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور دس گناہ معاف کرے گا اور دس درجے یہ ساری روایتیں چونکہ اس کتاب میں ہیں میں انشاءاللہ وہ روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن وہ درود جو ہم لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں درود تاج یہ تاج کہاں سے آتے ہیں درودے کیا بولتے ہیں درود تنجینا لکھی ہے اور کوئی کوئی لاکھی بولتا ہے یہ لاکھی کہاں سے آیا اس کی کوئی عربی نہیں آئی اور درود برا میرا رشتہ دار کہتا ہے کہ تم کو درود تنجینا معلوم ہے ہم لوگ کو نہیں معلوم کو درود ابراہیم معلوم ہے کس کو معلوم ہے پڑھ کے سناؤ تو فنا فنا ہندوستان یہ کرم شیخ سر ہندی کی خبر پر شیخ سر ہندی کی خبر پر جب ایک بہت بڑے سہارن پوری عالم گئے اور قبر پر میری یہ پورا واقعی اوپر سے سنیے اسی کو ختم کرتا ہوں جب گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے وہ اللہ کرا گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے جب یہ جماعت جا رہی تھی تو خط تھا میں ٹیلی گرام میں, ٹیلی فون سے. لوگ استقبال کے لیے کیا آ گاؤں سے باہر نکل گئے تو پوچھا سہارنپوری عالم نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیسے بتانا میں نے خط بھی اور میں کسی آدمی کو بھیجا ٹیلی گرام اور ٹیلی فون کا وہ اس تصور نہیں تھا سو سال پہلے کی بات ٹیلی گرام بھی رہا ہوگا تو اس کے مطلب تھوڑے بھی کہ مارے اس میں آپ کو معلوم ہے اس میں خاص کوٹ بٹ ہوتا تھا تو کہا کہ بھائی تم کو کیسے معلوم میں نے سنا ہے کہا کہ یہ جو شیخ سبندی کی جو قبر ہے نا ان کی قبر سے آواز آئی کہ یہ فلاں فلاں مہمان ہمارے آ رہے ہیں ان کا استقبال کیا چنان سے جب گئے تو دسترخان بجو سجا ہوا ہے انواع اخسام کے کھانے ہیں اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد جناب عالی قبر پر مراقبہ کیا اور یہ میرے پاس سند موجود ہے یہ میں کہیں کتاب سے نہیں بیان کر رہا ہوں قبر سے آواز آئی اے پوری میں اگر ملا یہ ہوتا تو میں نام لے لیتا ہے ہاں میرے ساتھ کرودے تنجینا پڑھنا کیا پڑھنا درود تنجینا پڑھنا سست نیبی کہہ رہے ہیں درود تنجینا پڑھنے کے لیے اللہ فرماتا وما انت من منظر القبور تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے اور اللہ تعالی نے غیر حیاء وما يسرون ایانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی چالیس دن تک ان کو محاصلہ کیا کہ اللہ کے نبی کی قبر سے آواز آئی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے قبر سے آواز آئی ہر راہ کباقہ ہوا قبر سے آواز آئی پھر درود سنجینا پڑھنا سا یا کون تعلیم ہیں ان کے لیے قبر سے آواز آ گئی اس لیے میرے بھائیوں یہ درود سنجینا کوئی چیز نہیں ہے ایک درود ہے کاپی کی حدیث ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اور حضرت کابی اجرا کی حدیث ہے حضرت ابو بحرینہ کی حدیث ہے اور بھی کون اسین کی حدیث ہے کئی صحابہ کی حدیثیں ہیں کہ ان تمام کے اندر صحابہ کہہ رہے ہیں جیسے کابی اجرا والی حدیث میں پڑھتا ہوں کہا یا خیال اللہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سلام پڑھنے کا فائل لمن سلام یا فائلنگ سلام ہم نے تو سلام جان لیا تحیا تو یہ معلوم ہے لیکن کئی فون علی آلین لیکن ہم آپ پر سلام سلام کیسے پڑھیں تو آپ نے کہا اللہ مسلح علی محمد كما صلیت علی بريم وباك العالمین وزوادى حمید على یہ دعا آپ نے کے بتایا لہذا اپنی طرف سے ریڈی میڈ اور بناوٹی درود نہیں پڑھنا ہے سنت کے مطابق ضرور پڑھیں گے تو ڈبل سوال ايک تو یہ کہ درود کے الفاظ ادا کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تمام چیزیں سنت مطابق انجام دینے کی توفیق لے بالخصوص دنوں کے وہی الفاظ اور سیدے استعمال کرنے کی توفیق دے جو سیدھے سنت میں وہ دنیا اپنی طرف بنانے سے بچایا صبح